بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے میرے دعا ہے کہ آپ حضرات کی کوششیں کارآمد ہوں اور اللہ کی خوف نصرت آپ کو حاصل ہو اس کام میں دیکھیں دعوت کا کام ایک بے حد سنجیدہ کام ہے بہت زیادہ سنجیدہ جب آپ دعوت کے لیے نکلیں یا دعوت کے کام میں مصروف ہوں تو بہت زیادہ اس کا دھیان رکھیں کہ آپ پوری طرح ڈسپلن کو اختیار کریں ڈس, ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈسپلن دیکھیں کوئی لسٹ نہیں ہے کہ ہم بتا دیں آپ کو کہ یہ کام کر رہا ہے ڈسپلن کی کوئی لگی بےدی فیس نہیں ہوتی ہر موقع پر خود آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ اس وقت دعوتی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے اس وقت دعوتی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے تو آپ جب سوچیں گے سوچ کے ساتھ دعوتی کام کریں گے تو آپ کو خود ہی ہر موقع پر یہ سوچ آتا رہے گا کہ ڈسپلن کے اعتبار سے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اور دیکھیں میری رائے ہے کہ ہر دائی ایک ڈائری ہمیشہ رکھے دعوی کے تجربات اور جو بھی اس سلسلے کے احساسات یا مفید سبق ملے آپ کو وہ ڈائری میں لکھئے تاریخ کے ساتھ ہر, ہر بار جب آپ دعوت کے نکلے تو یہ سوچے کہ آپ کے لیے اس میں ٹیک بھی کیا تھا کیا ملا آپ کو کیا تجربہ ہوا اس میں آپ کو تو یہ سب چیزیں ڈائری میں آپ کو لکھنا ہے ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے حیدرآباد وہاں پر کرشچن لوگوں کا مارٹن انسٹیٹیوٹ ہے وہاں انہوں نے ان کو جگہ دی تھی اپنا پروگرام کرنے کے لیے تو مارٹن انسٹیٹیوٹ کے لوگ بہت زیادہ کوپریٹو تھے بہت زیادہ مثلاً انہوں نے کہا کہ کس سے لوگوں کے لیے عبادت کیجیے گا تو گرجا ہوتی ہے چیکن اسلام میں یہ ہے کہ پوری زمین مسجد ہے تو آپ لوگ یہاں پر آزاد ہیں جہاں چاہیں نماز پڑھیں جانچ آئے عبادت کریں آپ پر کوئی پابندی نہیں تو میں جب میں نے اس کو سنا تو میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں مکمل آزادی حاصل ہے مذہب کی اپنے مذہب پر آپ جس طرح عمل کریں جس طرح چاہے اس کا تذکرہ کریں صرف ایک ہی شرط ہے زبانی کی طرف سے وہی کہ آپ تشدد نہ کریں تشدد بھی کا کے خلاف ہے تشدد کا معاملہ بھی ڈسپلین کا معاملہ ہے تو اگر آپ ڈسپلن کے اندر رہیں تو شاید دنیا آپ کے لیے مسجد ہے شاید دنیا آپ کے لیے کھلے موقع ہے تو دعوت کو آپ ایک اعتبار سے سمجھیے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانا ہے دوسرے اعتبار سے دعوت ایک تجربہ ہے جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے آپ کا معاملہ پیش آتا ہے تو تک تجربات ہوتے اس میں تو دعوت اللہ کے پیغام کو پہنچانے بھی ہے اور خود اس کے دوران تجربات بھی سیکھنا ہے اور دعوت کوئی مضبوط چیز نہیں ہے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ ٹیکسی میں سفر کرے تھے اس میں دو آدمی اور تھے وہ آج تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بات شروع کر دی پھر دیکھا کہ وہ مائل ہیں تو اپنے بیک سے قرآن نکالا اور پیش کیا پورے بہت خوشی ہے. اس میں سے ایک مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ بڑا اچھا ہے مجھے بھی آپ میں خرید کر گا مجھے تین سو قرآن دیجیے میں بھی کے ساتھ رکھوں گا تو دعوت ہر جگہ ہو سکتی ہے کہیں بھی آپ ہیں تو دعوت جاری رہے گی صرف یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں ہر ایک سے بہت ہی دوستانہ انداز میں گسو کریں اپنے پاس دعوتی لٹریچر رکھے موقع موقع اس کو لوگوں کو دیتے رہیں تو دعوت سارا ہاں وقت ہاں وقت, ہاں وقت آپ کا دعوتوں بن جائے گا حتیٰ کہ اگر کہیں آپ کو نامافک تجربہ ہوا اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ بھی دعوتیں شامل ہے تو دعوت میں دیکھیے شوری بیداری پلاننگ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اور دیکھیے اتنا ضروری ہے کہ دعوت کیا دینا ہے اس کو, اس کو, اس کو آپ جانیں اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ کیا چیز دعوت کے خلاف ہے اس کو آپ کو نہیں کرنا ہے یعنی دعوت کے موافق باتیں کرنا اور دعوت کے خلاف باتیں جو اسے پوری طرح دور رہنا یہ سب اس میں شامل ہے تو دعوت ایک ایک پورا کلچر ہے ایک مکمل زندگی ہے دعوت آپ کے شور کو جگاتا ہے آپ کے اندر کریٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے کیونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں مختلف حالات میں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ سنجیدہ ہیں اور سچے زائ ہیں تو یہ جو حالات پیش آئیں گے مختلف قسم کے وہ آپ کو کریٹو فکر بنا دیں گے نئے یہ بات سوچنا نئے انداز سے پلان کرنا نئے دلال کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا یہ سب ہوگا اسی کا نام ہے کریٹو دعوا تو میں آپ لوگوں سے یاد کروں گا کہ آپ پوری ہوش مندی کے ساتھ دعوت کا کام کریں دعوت کے تقاضوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور لوگ کے ہمیشہ خیر خواہ بنے رہیں دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر مدھو فرینڈلی بیہیویئر ہو مدھو فرینڈلی بہیویئر صرف بحیور نہیں ہے وہ آپ کے لیے سیکھنے کا موقع ہے اگر آپ کے اندر صحیح معلوم میں مدو فرینڈلی بہیویئر ہوگا تو وہ خود آپ کی ٹریننگ کا ذریعہ بن جائے گا آپ کو کریٹیو دائی بنا دے گا کہ وہ یہ دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی وج حاصل ہو اور آپ سچے دائی بن کر اپنا عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ